سل میں ہوا یہ کہ ایک مرتبہ شیعہ جو ہیں وہ حکمران بنے کہ حکومت ان کی زیادہ دن نہیں چلی بلکہ تاریخ میں ہے کہ جب یہ شیعہ حکمران بنے تو بابو سلام سے یہ داخل ہوئے رات میں معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق آزم کو قبر کھود کر نکالنے کے لیے تو بابو سلام سے اب داخل ہوئے تو یہ گیتی پھاوڑا پورا جو ان کا وفت تھا نا تو وہیں سے زمین پھٹی اور یہ سب کے سب دفن ہو گئے کچھ دن شیو کی رہی اس میں لیکن بہت زیادہ دن نہیں چلی